بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے القار آ وہ کھٹ خٹ کھٹانے والی ملکار آ کیا ہے کھٹ خٹ کھٹانے والی ادارہ کا ملکار آ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ کھٹ خٹ کھٹانے والی کیا ہے یوم یقون الناسکل فراشل مبسوس جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے الجبال کل اہن منفوش اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے فاما من ثقلت موازینو تو لیکن وہ شخص جس کے تولے گئے اعمال بھاری ہو گئے فہو فی عیشت الرضیہ تو وہ رضا مندی والی زندگی میں ہوگا واما من خفت موازینو اور لیکن وہ کہ جس کے تولے گئے اعمال ہلکے ہو گئے فعم حاویہ تو اس کی ماں حاویہ ہے وہ ماں اضلاع کا ماہیا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے نار حامیہ وہ ایک سخت گرم آگ ہے